صلي على سيدنا ومولانا محمد اللهumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa maulana على آله وصحبه وبارك وسلم اللهumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin allahumma salli ala sayyidina محمد وسلم الله على محمد نحمد ونسل ونسلم ونسلم على رسول ری اماباد فوز بلّہ منش اطوان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم اللہ پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت نازین آج ٹرانسمیشن کے ابتدا ہم نے درود پاک سے کی آپ سوچتے ہوں گے کہ فارمیٹ سے ہٹ کے درود پاک سے کیوں کی اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور جمعے کے روز درود پاک کی کثرت کرے گا میں بروز مشر اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا تو ناظرین آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن بس ایک امید اور ایک یقین اور ایک وعدے کے ساتھ کہ آپ بھی درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے ہم بھی درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم روزہ افطار نہ کر لیں تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی شفات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروائیں گے حضرت عثمان ونی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کسی کے سہن میں ایک نہر ہو اور ہر روز وہ پانچ وقت اس میں حوصل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل کو باقی رہے گی کی؟ اش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل نہیں رہے گی فرمایا کہ امت کے نمازیوں کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ گناہ تو کریں گے لیکن پانچ وقت نمازیں ادا کرنے کے بعد ان کے تمام کے تمام گنا بچا دیے جائیں گے یہ ناظرین ابن ماجہ کی حدیث کا میں نے آپ کے سامنے مفہوم پیش کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ ایک دریا کے پاس سے گزر ہوا آپ نے دیکھا کہ ایک نورانی سفید جانور جو ہے وہ بار بار کیچہ کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد باہر آتا ہے اور دریا میں نہانا شروع کر دیتا ہے آپ اس کے معاملے کو دیکھتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ اس نے پانچ مرتبہ یہی عمل کیا آپ بہت ہی متعجب ہو کر وہاں پر کھڑے ہو گئے ایک سوال آپ کے ذہن میں تھا اور جواب نہیں ملتا تھا اچانک جبرعیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ارض کرتے ہیں کہ اے عیسا مسیح اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در اصل یہ مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے اور یہ مثال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے نمازیوں کی ہے یہ جو سفید جانور ہے دراصل یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے نمازیوں کی مثال ہے یہ جو کیچڑ ہے یہ دراصل ان کے گناہوں کی مائل ہے اور یہ جو دریا کا پانی ہے یہ در اصل ان کی نمازیں ہیں یہ گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو نمازوں کے دریا میں حسن دیں گے یعنی اپنے آپ کو پاک کریں گے تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو اس میل کچل سے صاف کر دیا ہے ان کے نمازیوں کے گناہوں کو بھی ان نمازوں کے صدقے سے معاف کر دے گا بے شک نا سنگھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے کہ ان سلاتا تنہا انل فاشاہ ولم والپر پر کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے آج ہم اس ایوان میں گفتگو کریں گے کہ اللہ نے جو ہمیں تحفہ عطا کیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی معراج کی صدقے کہ ایک تو محبوب کو معراج عطا ہوئی اور ایک ان کے غلاموں کو معراج عطا ہوئی کہ وہ توحفہ نمازوں کی صورت میں ملا آج اس تحفے کی فضیلت پہ بات کریں گے اور ناظرین ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ جس نے اس تحفے کا پاس نہیں رکھا یعنی جو اپنے آپ کو بے نمازیوں کے سخت میں لا کر کھڑا کر چکا ہے اس کے ساتھ کیا سزا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا آج اس ایوان میں ہم گفتگو کریں گے آپ سے سب سے پہلے تعارف کراؤں اپنے مہمان کا ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی شخصیت تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے حرد العزیز فقی الحصر شیخ العزیز محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب محمد عیسا صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز سناخا لاہور سے مناج القرآن سے خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں محترم جناب الحاج محمد افضل نوشائی صاحب ان سے ان شاء اللہ کلام بھی سنیں گے اور آج ناظرین میں منتظر رہوں گا آپ کی کالز کا کہ نماز کی فضیرت اور جو لوگ بے نمازی ہیں ان کے حوالے سے کال کر کے ضرور گفتگو کریں کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے کیا سزائیوں کا تعین کیا ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما جناب محمد عیسیٰ صاحب اور آخر میں تشیف فرما ہے جناب الحاج افضل نوشاہی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں جناب اور اس سے قبل آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلامش کرتا ہوں مبتی صاحب بڑا لطیف موضوع ہے نماز کا ایک تحفہ ہمیں ملا اور ہم نے کتنا اس تحفے کا پاس رکھا اس میں ہم کلام کریں گے لیکن ابتدان کچھ گفتگو کرتے ہیں نماز بنیادی طور پہ ہے کیا دیکھیں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کا ایک عظیم ذریعہ ہے اور یہ وہ پسندیدہ ذریعہ ہے وہ پسندیدہ طریقہ کار ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلاۃ السلام کو تحفہ عطا فرمایا اور حبیب علیہ السلاۃ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا یہ نواس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اللہ کے قرب کا ایک عظیم ذریعہ یاد کا ذریعہ اچھا اتنی زیادہ امفیس کیا سات سو مرتبہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز کا تذکرہ کیا کوئی عبادت ایسی نہیں ملتی کہ جس کا اتنا تواتر کے ساتھ تذکرہ ہو اتنا اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہو یا اس پر گفتگو کی گئی ہو سوائے نماز کے تو ہم کیا سمجھے کہ اس عبادت کو اتنی مرکزی حیثیت کیوں دی گئی ہے یہ سمجھ لیا آپ نے سو کا ذکر کیا اگر اس کے مشتقات وغیرہ بھی ساتھ میں بنا جائے تو تقریباً ساڑھے سو سے بھی زیادہ ہو جائے گا اچھا ہاں اتنا زیادہ ذکر کیا اور حدیث کریم میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ایک صاحب نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مطلب نجات کا طریقہ بتا دیجیے جنت میں جانے کا راستہ بتا دیجیے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے توحید تک قائم رہے اگر تجھے جلا دیا جائے تجھے کاٹ دیا جائے تو اس کو مت چھوڑ اپنے والدین کی اطاعت کرنا اگر تجھے تیرے مال سے تیرے اولاد سے بے دخل کر دیں اور تو نماز کو ہرگز نہ چھوڑنا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے نکل گیا ہے تو اس کی اس قدر اہمیت جیسے آپ نے بھی ذکر کی اس کی اہمیت کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اپنے رب کی ہے اور اپنے اہم ترین قریب ترین ذریعہ ہے اور جس مقصد تک پہنچانے والا ہے وہ نماز ہے ٹھیک اچھا نماز کی پریکٹس کے حوالے سے یہ سب بہت سے لوگوں کا بہت سے کلام ہے اور اس پہ ہم کلام ضرور کریں گے کہ پریکٹس بیسکلی کیا ہے اور آپ سے بھی کلام کرائیں گے لیکن اس سے قبل شامل کرتے ہیں اپنے سب سے پہلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے اہمیت پہ بات کرتے ہیں بنیادی طور پہ اس کی اہمیت کیا ہے دیکھیں جو نماز کی اہمیت ہے قرآن بیان کرتا ہے سورہ ٹوئنٹی نائن کی آہد نمبر فورٹی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلاد تمہاری بےآیوں فوائشوں کو روکتی ہے ٹھیک یعنی کہ جس انسان کے پاس سلاد نہیں اس کی برائیاں اور اس کی فوائشیں اسے دور نہیں ہو رہی ٹھیک لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے معاشرے میں عموماً لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی لوگ نماز تو پڑھنے تو برائیاں دور کیوں نہیں ہو رہی ہیں بات صرف اتنی ہے ہمیں غور کرنا چاہیے اہمیت صرف سدی سے مبارکہ ہے بخاری شریف سے 531 آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ الطع سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے <laughs> یعنی کہ نماز کے اندر جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے آپ اور مجھے اہمیت کا تب پتہ چلتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ و کے دیے ہوئے انعامات کو پہچانیں <laughs> دیکھیں بچپن سے آپ اور مجھے سکھایا جاتا ہے کہ سجدے کی جگہ پر غور کریں Right? سجدے کی جگہ پہ غور کرنے کے ساتھ ہمیں سجدے کی وجہ پہ بھی پ... گوھر... کرنا پڑے گا کیوں کہ سجدہ قرآن میں نائنٹی سے زیادہ دفعہ ذکر آیا ہے جیسے سلاد ہے سلاد سکسٹی ایٹ کے قریب آیات ہیں رکو تیرہ دفعہ ہے نماز کی اہمیت اتنی بڑی ہے قرآن میں کہ ہم دس لیکچر بھی کر لیں تو وہ کم نہیں ہوں گے تو کہنے کا مقصد ہے کہ نماز ہمیں جہنم کے اذاب سے بچاتی ہے نماز ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے اور نماز جس شخص کے پاس نہیں ہوتی ہے تو احادیث اور قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ انسان جہنم میں جائے گا ایک, مثال ایک جو بات کہی جاتی, دیکھ جو دیکھ جو دیکھ جاتی دیکھ ہے کہ نماز ادا کرو ایسے ادا کرو جیسے, جیسے کہ, کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے یعنی ہم یہ سمجھیں کہ وہ ایک ڈائریکٹ کنورزیشن ہے اللہ سے کھڑے ہو کر ایک روحانی کنورزیشن دیکھیں آپ سورہ فاتحہ کے بغیر احادیث میں ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے سورہ فاتحہ میں آپ اللہ سبحانہ اطالعہ سے یہی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اینالائز کر لیں تو آپ اللہ سبحانہ صبح کی پہلے تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمٰن رحیم مالکی المدین یہاں تک آپ اللہ سبحانہ صبح کی کبریائی بیان کر رہے ہیں بات جاری رکھیں گے ڈاکٹر صاحب ایک سالم شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی میں مدنی رضا بات کر رہا ہوں جی مدنی رضا صاحب مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ یہ علم کی محفوظ ہے نا تو کیا اس کے لیے ہم اثر کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں علم کی محفل سے مراد کیا آپ کی مطلب یہاں پہ اس کے, یہ علم کی, یہاں پہ ہمیں علم مل رہے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے ہم جماعت چھوڑ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ جس وقت ہم بریک پر جاتے ہیں تو ہم بھی جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرنی چاہیے اچھا ہاں لیکن یہ ہے کہ مفتی صاحب سے ضرور اس پہ کلام کروائیں گے نازم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شوق مشن کے ساتھ جمعے کے ان پیارے لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جنےد اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین گفتگو ہو رہی ہے نماز کی فضیلت اور بے نمازی جو شخص ہے اس کے اوپر کیا کچھ سزائیں ہیں ناطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشار اس موقع پہ شامل کرتے ہیں جناب افضل نشاہی صاحب جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اے حلی متا ارے تو نے تو دیکھا ہے انہیں کیسے تجھ سے میرا محبوب بل پٹتا ہوگا اے یہ بتا اٹھایا ہے انہیں تو نے کھلایا ہے انہیں کیسے تیری گود میں محبوب مچلتا ہوگا اے حریم یہ بتا ارے تو نے کروٹ میرا محبوب بدلتا ہوگا کیسے کروٹ میرا محبوب بدلتا ہوگا راز چند میں سمجھا کہ رخ محبوب کو راتوں میں وہ سکتا ہوگا رخ محبوب کو راتوں ماشاء اللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس میں آپ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے جیسا کہ میں نے محمد عیسی صاحب سے ایک بات کی کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ فرماتا ہے کہ برائیوں سے فوج گوئی سے روکتی ہے لیکن اس کے باوجود معاشرے میں جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ جھوٹ بھی موجود ہے مکرو فلح بھی موجود ہے شراب نوشی بھی موجود ہے بدکاریاں موجود ہیں رشوتیں تمام کام جو ہیں وہ موجود ہیں اس پہ کلام کرتے ہیں ایک کولو بھی شامل کریں گے السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم Hello. ہلو السلام علیکم جناب میں معافی چاہتا ہوں جی مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی ناظرین یاد رہے کہ بہت کم وقت ہوتا ہے ہمارے پاس اسٹارٹ ٹائم میں اگر آپ ہمیں کال کریں تو پلیز بہت توجہ کے ساتھ ہمیں کال کیا کریں کیونکہ بہت کم ہم کال جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں السلام علیکم یہ کال بھی خالد ڈراپ ہو گئی جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ یہ تمام برائیاں بھی موجود ہیں قرآن کا کلیم بھی موجود ہے اس میں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو نماز نہیں پڑھتے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو ان کے بات تو ہم کریں گے نہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں پھر اس قسم کے گناہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کو وہ ظاہری آداب کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ظاہری آداب تو باقاعدہ اس کے سیکھنے پڑتے ہیں باقاعدہ علماء کی خدمت میں بیٹھ کر وضو کا طریقہ نماز کا طریقہ اس کے قرآد و کے قوانین اس کے مطابق اللہ پر قرآن ترتیلہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو جب قرآن کے ترتیل سے پڑھ نہیں رہے تو پھر اس کا حاصل حق بھی ادا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد اس کے بعد میں آداب آ گئے آداب کے اندر جب انسان دونوں ہاتھ کا اپنے کانوں تک لے کے جاتا ہے تو امام اعظم اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ کی طرف توجہ نہ ہو تو اس کی نوازی شروع نہیں ہوگی بات جاری رکھیں گے اور بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک مختصر سوقفے کی بات ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزاؤں کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم, علیکم, علیکم, علیکم, علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنیش بھائی جی عرض کر رہا ہوں نماز کے فطرے میں پوچھنا تھا میں اپنی سانس کے بارے میں پوچھوں گی ہم ہم فرمائیے میری ساس جو ہے نماز نہیں پڑھتی انہیں کہا میں اتنا کہتی ہوں دس سال میری شادی کو ہو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نماز پڑھا کرو نماز پڑھو اہد منج نماز پڑھ تھی گھر میں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے تو آپ کی تلقین کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتی نہیں اب میں نے اب اپنا گھر کرایتہ الگ سے لے لیا ہے اب وہ میرے پاس لے رہی ہیں ایک مہینے سے نماز بھی پڑھ رہی ہیں مجھے پڑتین پڑھتی ہے کہ یہاں تک تو لے آئی ہیں باتوں, ہی باتوں میں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھے گا لیکن آپ کی جو یہ تلقین ہے یہ جاری رہنی چاہیے کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اگر نمازی بنا دیں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر کتنا کرم کرے گا خدائش کے ایک بہو اور بیٹی ہونے کا جو ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ساس کو جو اس بات کا پابند کریں کہ وہ نمازی بنے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی اس پر کلام ضرور مختلف سے کروائیں گے مفتی ہم بات کر رہے ہیں بات میعد کے حوالے سے کہ نماز جب, جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑا ہے تو ہی سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد جی ہم اپنے وجود کو خاک کر دیتے ہیں اس کے آگے جی جی جی میں چاہتا ہوں باطنی تربیت کے حوالے سے آپ کلام کریں باطنی تربیت کے حوالے سے انسان اپنے ہاتھ کانوں تک لے کے آتا ہے دنیا سے اس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے سب کچھ ہاتھ اٹھا لیے گویا کہ زندگی کی آخری نماز ادا کر رہا ہے بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے ایک طرف جہنوں میں ایک طرف جنت ہے اور یہ بس مجھے آخری موقع ملا اور سجدہ کرنے کا اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا اس کنڈیشن کے ساتھ جو نماز پڑی جائے گی اس میں اخلاص پیدا ہوگا کیا بات؟ پھر جب انسان جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر قیام ہوتا ہے قیام میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنے دل کو جو ہے وہ سارے کے سارے گناہوں سے جس طرح کے ظاہری جسم کو وضو کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے اسی طرح توبہ کے ذریعے انسان کا دل پاک ہونا چاہیے یہ جب تک نہیں ہوگا سلسلہ تب تک معاملہ نہیں بنا جب انسان رکو میں پہنچتا جب رقو میں پہنچتا ہے تو پھر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں کیا بات ایک تو تصور وہ ہے کہ ہم تعبود اللہ کانا کا طرح ہوں تو ایسے نماز پڑھ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے فائنل تارا ہو فائن نہ ہو جائے گا تو اگر تجھ تو کو نہیں دیکھ سکتا وہ تو اس کو دیکھ وہ رہا ہے۔ پھر یہ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اس کی پریکٹس کرتا مسلسل اسی طرح سجدے میں یہ حالت رہتی کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوں اور تصویر پڑ رہا ہوتا ہے اور سجدہ یعنی ٹائم کہتا ہے کہ اٹھ <سطفح> لیکن دل کہتا ہے کہ رب کی بارگاہ باغ ایک, ایک جملے کی اضافہ کروں اگر آپ مطلب سجدے کے بارے میں تو میں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس تصور کے ساتھ کہ میں دنیا کا شہن شہن صحیح لیکن پروردگار تیری ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو سر کو خاک کرتا ہوں جو دنیا کو چلاتا ہے ناظرین شامل کرتے ہیں ایک کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں زورنا جوہر ٹاؤن سے بول رہی ہوں جی فرمائیے Uh, میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نماز تو پڑھتے ہیں uh -huh. لیکن کیا ہے کہ جب uh, تصویر پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ تصویر کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنی اور اٹھاؤ اٹھا کے زمین پہ مارتے میں نے نہیں پڑھنی oh. تو کیا وہ گنا گار تو نہیں ہوگے ان کے حصے کی تصویر میں بھی پڑھ لیتی ہوں لیکن میں ہم کو یہی چاہتی ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں اور تصویر کریں لیکن وہ رقبت نہیں رکھتے Allah اس ہے. کے لیے مجھے آپ کیا حکم السلام علیکم جی انکل جی وعلیکم السلام جی جنہیں دونوں مفتیاں نے کرام اور ناخوا کو بھی کو ایک مفتی کو ناخوا کو بھی السلام علیکم السلام کیا جنین اینکل میں ماریا خان کراچی سے فرمائیے جی میرے دو اگر ہم تحجیت کے لیے رمضان کے علاوہ یا رمضان میں ارتقاب وغیرہ میں بیٹھے ہوں تو ہم آج بھی نمازیں ایک دن کی یعنی پانچ نمازیں ایک ٹائم پر ادا کر سکتے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں دوسرا یہ اگر ہم اللہ کے نام پہ یعنی کوئی چیز پکا ہیں چاول وغیرہ تو وہ ہم اپنے لیے استعمال سکتے ہیں خود کھا سکتے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب پہلے تو اس طرح سا کلام کر لیں یہ جو ہم بات کر رہے تھے جو پریکٹس ہے نماز کی اب یہ باتمی طور پہ ہمیں جو ایک لذت چاہیے وہ کس انداز سے ملے گی تو یہ تو یہی یہ میں کر رہا ہوں کہ سجدے میں جب جائے انسان تو یہ سوچنے میں ہو جائے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے سر کس سے اٹھاؤں کیا بات ٹھیک یہ کنڈیشن جب انسان کی ہو تو پھر آستے آستے دل کے دریچے کھلنا شروع ہوگا اچھا دیکھیں یہ ہم نے بات کی ظاہری طور پہ جو ہے اسے لذت مل رہی ہے طور پہ اسے لذت مل رہی ہے لیکن محمد عیسیٰ صاحب میرا جو مقدمہ ہے وہ اپنی جگہ وہیں پر ہی ہے میں جب تک وہاں سے نہیں نکل پاؤں گا جب تک میں بات کو سمجھ نہ لوں کہ وہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں وہ تحجد گزار بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ آلریڈی معاملات کو بھی کر رہے ہیں وہ فائلوں کو ادھر ادھر بھی کرتے ہیں وہ شراب بھی پیتے ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں بھی کرتے ہیں بھی کرتے ہیں تو یہ کیا کانسیپٹ ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ہم کو جو یہ موقع آپ کے پینل کے تھرو دے رہے ہیں جو نماز ہم نے پڑھی ہے آج اگر اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں لینا چاہیے جو نماز میں ہمیں انڈرسٹینڈنگ جو ابھی تک ہم فوکس کروا رہے ہیں آپ ہمیں کہ کی کیوں برائیاں دور نہیں ہو رہی ہیں دیکھیں ہم کوڈ کرتے رہتے ہیں دنیا میں قرآن میں ہے قرآن میں ہے ابھی پوری تراوی میں کیا پڑھا جائے گا قرآن جب قرآن پڑھا جاتا ہے پیشمام فرنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ کہیں زیر و زب میں بھی مسئلہ ہو تو پیچھے مختلف آوازوں کو آپ کا لقمہ بھی لیں گے دے دے اور مزید کچھ لطف شامل کریں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے ٹرانسمیشن کے ساتھ اور نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزائیں اس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جن اخبار حاضر خدمت کوشش کریں گے ناظرین بہت کم وقت میں آپ کی کازی ان شامل کر سکے لیکن اس سے قبل جو ہے جناب الحاظ افضل نوشاہی صاحب کے ناط رسول مقبول صلی اللہ علیہ ویل وسلم کی زبان سے سنتے ہیں جناب غمزدوں کے لیے غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ غمزدوں کے لیے سہمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارا نہیں وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں حصور کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کونے گئے جس نے ان کو پکارا نہیں کون گے جس نے ان کو پکارا نہیں کے دن بھی وہ شاگس پہ ہوا ہے کلام خدا شاگ پہ ہوا ہے کلام خدا مستعفی کی رضا ہے خدا کی رضا مستعفی کی, کی, کی رضا ہے خدا کی رضا اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے گڑی ہوگی میں شر سب انبیاء کیا گڑی ہوگی میں شر سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آ ہوگی سب کی زبان پر یہ ہی اک ہوگی سب کی زباں پری یہی ایک صدا مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہس کے, نہیں کے نہیں عشقے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے بے بسو بے اما بے کسو ناتما بے وطن کشن لبنی مجا جا نے مستفیٰ سب کی جائے پنا دام نے سب, سب کی جائے پنا اس سے بڑھ کر تو کوئی سہارا نہیں اس سے بڑھ کر تو کوئی سہارا نہیں ہو کے وارف کا جو بھی مدینے گیا ہو کے وارف کا جو بھی مدینے گیا سبز گمبد کو بس دیکھ تار گیا ساری دنیا میں ہے ساغ دل گوبا ساری دنیا میں ہے ساغستی دل گوبا دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون گئے جس نے ان کو نہیں محمد عیسیٰ صاحب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبرانی کی حدیث ہے جملے کچھ اس طرح سے ہے کہ جو صبح کی نماز پڑتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہیں بات یہ ہے کہ انصلاۃ تنہا انلفاشاہ بلمن کرے ولب بل بل بل اب ایک طرف یہ ایک طرف یہ حدیث اور پھر مقدمہ اپنی جگہ آپ آپ دیکھیں یہ یہ اتنی پیاری حدیث ہے اگر آپ اور میں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ بعد پھر آپ نماز پانچ وقت کی جو نماز ہے اس پانچ وقتوں میں دل رہی ہو صبح جو ادا جو ادا کر رہا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے ہے دیکھیں نہیں آپ آپ اور مجھے ایمان جو ہمیں کی جا رہی ہے آپ اور میں اس چیز کو فوکس نہیں کر پا رہے ہیں ابھی بھی کہ برائی سے نکلیں گے کیسے سپوز کریں کہ میں نے نماز پڑھ لی نماز میں میں نے قرآن کی عکائد پڑھ لی اور وہ آیت تھی فورٹی نائن کی آیت نمبر بارہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والو تم دوسروں کی گت نہیں کیا کرو اب مجھے بتائے میں نماز میں تو پڑھ رہا ہوں اگر میں باہر نکل کر اس عمل سے میری جان نہیں چھوٹ رہی تو میری سلاد جو قائم کرنے والی ہے واکیم و اور قائم کرو سلاد وہ جو روح ہے آپ اور میں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن اور احادگی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نماز کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو دیکھیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ایک الگ ہے نماز کی انڈرسٹینڈنگ ایک الگ ہے دیکھیں है. بات ایک کامبنیشن ہے میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے بات کو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس آئس جب تک نہیں ہوگا جب تک وہ اس کی روح تک اس کی سپرٹ تک نہیں پہنچے گا برائی ملی صاحب مجھے ایک بات بتائیے اس سے قبل آپ یہ بات کیوں نہیں فرماتے کہ وہ نماز کی انڈرسٹینڈنگ جب تک نہیں سمجھے گا جب نماز کی روح نہیں نماز کی روح جیسے مفتی صاحب نے بتائی کہ ایک نماز کی روح یہ ہے کہ آپ کے آداب ہونے چاہیے دوسری نماز کی روح یہ ہے کہ آپ نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں قرآن فوم میں ادر وائز آپ سورہ معاون پڑنے سورہ ایک سو سات سورہ کی آہد نمبر ایک سے چھ تک وہاں اللہ سبحانہ و کہتے ہیں کہ دیکھا ان کو جو ڈے آف ججمنٹ کے دن سے انکار کرتے ہیں یتی کو کھانا کھلانے کی ترتیب نہیں دیتے اور ویلے ایسے نمازیوں پر جو حقیقی سلاح سے ہیں تو حقیقی ہے اس پہ کلام کریں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم کے کے نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزائیں اس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی عبر صدیب صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد عیسیٰ صاحب اور آخری میں تشریف فرمائے جناب الحاج افضل نوشائی صاحب شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہیں السلام علیکم Hello. السلام علیکم السلام. جی کون اور کہاں کیا لگ رہی ہے جی اللہ کا شکریہ تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ ہاں میں عائشہ بات کر رہی ہوں سے جی فرمائیے قزا نماز پڑھنے کا طریقہ تھا قزا نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو سارا ہمارا جو کلیم اس وقت چل رہا تھا محمد عیسیٰ صاحب سے میں چاہوں گا کہ پھول سم فضیلوں پہ بات کرتے ہیں ایک دو جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ عیشا بھائی نے جو انڈرسٹینڈنگ کی بات کی وہ جہاز ضروری ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ کے سب کچھ نہیں ہے کیونکہ عرب لوگ وہ انڈرسٹینڈ تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ گنا پائے جاتے ہیں بات یہ کہ جب انسان نماز کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر وہ بار بار اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو پھر وہ نواز آ جاتا ہے جس طرح کہ سراہی خالی ہوتی ہے تو اس کو بھرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے جب وہ جھکتی ہے تو پھر بڑھتی ہے تو اسی طرح جب اللہ کی بارگاہ میں بار بار سجدے کرتے رہتے ہیں تو کچھ روحانی اثرات ہوتے ہیں جو اندر سے پیدا ہوتے ہیں دل کے دریچے کھلتے ہیں اور انسان جو ہے اس میں ایسا ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ برائے سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو اور اچھائی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے کا یہ کہنا ہے کہ وہ روٹین کے ساتھ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے اگر اس میں کوئی برائی بھی موجود دے ہے دے دے بات کو آگے بڑھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے پروردگار کے درمیان حجابات اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہورے عین اس کا استقبال کرتی ہیں تبرانی کی حدیث اب کرام کرتے ہیں تھوڑا فضیلتوں پہ لیکن ایک کالر بھی شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب علو علو ہیلو <tweak> کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کی کال مجبوراً ڈراپ کرنی پڑی ناظرین میں پھر گزارش کروں گا بہت ادب کے ساتھ بہت مختصر وقت اسٹارٹ ٹائم میں ہوتا ہے کال کیا کریں تو پلیز ٹیلیویژن کی آواز کو میوٹ کیا کریں السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی میں احمد ظفر بات کر رہی ہوں جی فرمائیے مسرا میں نے آپ سے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نماز فاشا کو برائیوں سے روک دیے آئے ہیں آپ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مولانا صاحب سے یعنی بات کر رہے ہیں لیکن آپ اس چیز سے ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے آپ کو وہ چیز یعنی کہ آپ ان کے انسر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں تو میں ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ واقعی آپ جو ہے یعنی اس چیز کا اس کوشچن کا آنسر پانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایک ایز پروگرام پہ بس ڈسکس کر رہے ہیں پھر اس کے بعد بند کر دیں یا پھر ہو جس چیز کا آنسر پانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک کانٹیکٹ نمبر دینا چاہتی ہوں کہ آپ ادھر سے کال ادھر آپ کر سکتے ہیں اصل میں بات یہ محترمہ کہ انسان جو ہے نا وہ متلاشی ہوتا ہے خوب سے خوب تر کا اور یہاں پہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں میرا مطمئن ہونا ضروری نہیں بلکہ میرے توسل سے کروڑوں سننے والوں کا جو ہے مطمئن ہونا بہت ضروری ہے اور ہم جو کلیم در کلیم کیا کرتے ہیں مقدمہ در مقدمہ پیش کیا کرتے ہیں یا دلیل با دلیل بات با با کیا کرتے ہیں یا بار بار جو ہم کوشچنز ریز کیا کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں سننے والے جو ہیں ان کی تشفی ہو اور وہ جو ہے صحیح طور سے مطمئن ہو سکیں بہرحال آپ کے مشورے کا بہت شکریہ لیکن آپ ضرور ہمارے مفتیان کو سنیں کیونکہ انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت علمی گفتگو ملے گی آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات